نین انت سب سورة الحج کا مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس تقو ربکم ان نزلزلت الساعد الشیعن عظیم سورة الحج ہے مصحف میں اس کو مدنی لکھا گیا ہے ہے بڑی دلچس سورت اس سورت میں مکی دور کے مدامین بھی ہیں بہت واضح طور پر مدنی دور کے مدامین بھی ہیں بہت واضح طور پر اور حد یہ کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف کے درمیان ہجرت ہے ہجرت کے دوران میں نازل ہونے والی آیات بھی اس میں شامل ہیں اس کو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ یہ برزخی مزاج کی صورت ہے دنیا اور آخرت کے درمیانی وقفے کا نام کیا ہے برزخ تو یہ برزخی مزاج کی صورت ہے مکی مضامین بھی ہیں مدنی مضامین بھی ہے اور دونوں کے درمیان جو ہجرت کا پیریڈ ہے چند رات ایام ان میں جو آیات نازل ہوئی وہ بھی کچھ اس سورہ الحج میں موجود ہیں پہلی چوبیس آیات میں آخرت کا بیان ہمارے سامنے آئے گا ان پھر آیت نمبر پچیس سے سینتیس میں حج اور قربانی کا موضوع آئے گا حج اور قربانی آپ کو بتا یہ مدنی دور کے مضامین ہے اور آخرت کا موضوع یہ مستقل مکی صورتوں میں آ رہا ہے اس کے بعد پھر آیت نمبر اڑتیس سے اکتالیس میں پڑھیں گے تو ہجرت کے سفر کے دوران اجازت آئی ہے کتال کی آیت نمبر اڑتیس سے اکتالیس قتال کی اجازت کا بیان ہے پھر آیت نمبر بیالیس سے بہتر میں مشکین مکہ سے کلام ہے مکی صورتوں کے مضامین ہیں اور آیت نمبر 73 تا اٹھہتر میں امت سے خطاب ہو رہا ہے جہاد کا تقاضا بھی آ رہا ہے وہ مدنی دور کے بھی مضامین ہیں تو یہ ہے اس سورت کا بڑا عجیب معاملہ کہ مکی مدنی اور ہجرت کے سفر کے دوران کے مضامین اس میں شامل ہیں چنانچہ یہ بھی رہا ہے کہ یہ مدنی سورت ہے اور یہ بھی رہا ہے کہ یہ مکی صورت ہے غالب کو مانے کہ یہ مکی صورت ہی ہے اللہ اعلم یا اے انسان اپنے رب کا تقوی اختیار کرو امن زلزرت بے شیامت کا زلزلہ بہت بڑی بھاری شہ ہے اللہ اکبر ایک سلنڈر پھٹے تو کیا ہو جاتا ہے زوردار دھماکہ ایک بام بلاسٹ ہو تو اللہ اکبر کبیرہ پوری زمین ہلا دی جائے گی تو کیا علم ہوگا ادا زلزل اردو زلزالہ اللہ اکبر کیا اس وقت کی ہولناک ہیں کیا اس وقت کی بے چینی کیفیات ہیں یوم کو جس کو کہ وہ دودھ پلاتی ہے وہ اسے بھول جائے گی ماں کی شفقت چاہے وہ جانوروں میں کوئی مادہ ہی کیوں نہ ہو اپنے بچے سے بہت لیکن ایسی ہولناکی کہ دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی متدا کلو داتی حملہ اور ہر حاملہ پریگنٹ اپنے حمل کو گرا دے گی حالانکہ کتنا ایک اپنے حمل میں موجود بچے کی حفاظت کرتی ہے اور یہی جانوروں میں بھی معاملہ لیکن ہر حامل اپنے حمل کو گرا دے گی وہ اور تم لوگوں کو دیکھو گے جیسے کہ مدھوش ہوں, وما وہ مدھوش نہیں ہوں گے نشے میں نہیں ہوں گے آداب اللہ شدید لیکن اللہ کا عذاب بہت شدید ہے ناس اللہ بغیر علم كل مرید اور کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم جھگڑا کرتے ہیں اور وہ ہر سرکش کی پیروی کرتے ہیں کتو انہ اس شیطان کی نسبت تو لکھ دیا گیا کہ جو اس سے دوستی کرے گا تو بے شک شیطان اس شخص کو گمراہ کر دے گا وہ السعیر اور اسے دوزت کے عذاب کی طرف راہ دکھائے گا تخلیق انسانی کے مراحل کا بیان ایمبریالوجی کی فیلڈ کے تعلق سے کلام یا ایہ الناس اے انسانو ان کنت فی ریب من اگر تم جی اٹھنے کے بارے میں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے بارے میں اگر شک میں ہو فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ فینطفہ سے ثم من علاقہ پھر علاقہ سے لٹکتا ہوا ایک شے کا معاملہ یعنی وہ رحم مادر پر جو زیگوٹ مرد عورت کی طرف سے آنے حصہ وہ مکس وہ لٹکتا ہے رحم مادر یوٹریس کی دیوار پر اور لٹک کر وہ اپنی غذا کو حاصل کرتا ہے اس کیفیت کو علاقہ کہا گیا ایک رائے ثم من پہ گوش کی بوٹی سے مخلقا سبحان اللہ منقش جس کے نقش و نگار مکمل ہو گئے و غیر مخلقا اور غیر منقش یعنی وہ آدھا جن کی تخلیق ابھی ادھوری ہے لینو بھائی نلکم تاکہ ہم تمہارے لیے ظاہر کریں مراد اپنی قدرت کے نظارے یہ جو مراحل ہے ظاہر بات ہے میری فیلڈ تو نہیں ہے ہم تو آڈٹ اور آک اکاؤنٹس کے لوگوں میں سے ہیں فیلڈ کے لیکن تھوڑا ذکر سورہ منون میں کریں گے کل کے نشست میں ان شاء اللہ و تعالیٰ البتہ یہ جو بات آئی اللہ اکبر جو لوگ اس فیلڈ کے ہیں وہ اس کو زیادہ اپریشیٹ کریں گے پہلے سمجھا جاتا تھا کہ ایک بچہ مردہ پیدا ہوا تو نامکمل ہے اور ایک بچہ صحیح سالی پیدا ہوا تو مکمل ہے نہ یہ تو ہے ہی ہے ایک اور بھی ہے جب ایک بچے کی تخلیق کا عمل ایک رحم مادر میں یوٹرس میں ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے سارے اعضا ایک وقت میں کمپلیٹ نہیں ہوتے ایک سرٹن اسٹیج پر جا کر ابھی ہماری فیلڈ نہیں ایک سرٹن اسٹیج پر جا کر اگر سماعت کمپلیٹ ہو گئی ہے تو ابھی بسارت کمپلیشن کے پروسیس میں ہے تو یہ کیا ہے کمپلیٹڈ اور یہ کیا ہے انکمپلیٹ اللہ اکبر اتنی باریک بی سے قرآن انسان کی تخلیق کے مراحل کو ذکر کر رہا باقی بات کریں گے ان شاء اللہ اگلی نشست میں آئندہ رحم امان شا مسما اور ہم رحموں میں جو چاہیں ایک مدت تک ٹھہراتے ہیں من خریج و کم تفلا پھر تمہیں نکال لیتے ہیں میں تب لوگوں اشود کم جوانی کو پہنچو من يتوفا اور تم میں سے, سے وفا دے دیا پہنچا دیا جاتا ہے نکمی عمر تک پہلے بھی ذکر آیا تھا تاکہ بہت کچھ جاننے کے بعد اب کچھ نہ جانے عقل معروف میموری بھی لوسٹ ہو یہ انسان اس تخلیق کے دیکھے اللہ کی قدرت کے نظارے اپنی بے بسی اور رب کائنات کی عظمتوں کو تلاش کرے وطور حامدہ اور تم زمین کو دیکھتے تو خشک پڑی ہوتی ہے فہدا انزل احت وربت اور جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ تر تازہ ہو جاتی ہے اور ابھر آتی ہے وہ ام بدت من کلّی زو جم اور اگا لاتی ہر قسم کے جوڑے یعنی نباتات اور رونقدار قسم کے غالب ان الحق انلی شعی قدیر یہ صرف اللہ ہی برحق ذات ہے اور وہ مردوں کو زندگی دے گا اور وہ یہ کہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے وہ امنت اللہ وفی ہے اور بے شک قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہیں ہدو والا کتابی منیر اور لوگوں میں ایسا بھی جو بغیر علم اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے بغیر کسی دلیل کے برے بغیر کسی روشن کتاب کے عن سبیل اللہ تکبر سے اپنی گردن موڑتے ہوئے تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کریں لمح فٹ دنیا خس یو ونوزی یوم القیامت عذاب الحریق اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ہم اسے روز قیامت جلتی ہوئی آگ کا عذاب چکھائیں گے دالی کا بیما قدمت یہ وہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے کمائی آگے بھیجی وَأَنَّ اللَّهَ مِن اور یہ کہ بے شک اللہ اپنے بندوں پر بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے یہ مکی صورتوں کی بنیادی مضامین توحید کے دلائل کا بیان منکرین کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے اب اگلا بیان ہے ایک منافقانہ طرز عمل کا یعنی وہ شخص کے جو آسان لگی بات تو قبول کر لی عمل کر لیا مشکل تو بھاگ گئے میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کروا کروا تھو تھو والی بات کنارے کنارے رہ کے بندگی کرنا فرمایا ومین ابود اللہ اللہ حرف اور لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جو ایک کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے أصابه پھر اگر اس سے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو اس سے اطمینان پاتا ہے ہاں جی میں نے عبادت کی میں نے نیکی کی اچھا ہے اچھے حالات چل رہے میرے بھلائی پہنچے تو بڑا اطمینان فعن اص فت نت نیل قلبی اور اگر اس سے کوئی آزمائش پہنچ جائے تو وہ اپنے منہ کے بل پلٹ جاتا ہے ذرا مشکل آ گئی ہارڈ ٹائمز آ گئے بھاگ لیے جی وہ جو منافقین کا طرز عمل پڑ چکے ہیں اسی کو ذہن میں رکھیے خصیرت دنیا والا آخرہ دنیا اور آخرت کے خسارے کا معاملہ رہا ذرا مشکل آئے تو بھاگ لیے یہ کیا یہ کیسا ایمان ہے تمہارا خسران المبین یہی ہے کھلا خسارہ من ید او مندو نالا روح اللہ کے سوا پکارتا اس کو جو نہ اسے نقصان پہنچا سکے اور نہ اسے نفع پہنچا سکے هو ولال البعید یہ بہت دور کی گمراہی ہے يدعو لمن دره اقرب من وہ اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفے سے زیادہ قریب ہے غیر اللہ کو پکارنا خسار نقصان کے سوا کچھ نہیں لبی اس مولا و لبی اسل آشین بے شک برا ہے یہ دوست اور برا ہے یہ نے نیک اعمال کیے اللہ و تعالی ان کو باغات میں داخل فرمائے گا تجرین جن کے نیچے سے نہرے جاری ہیں ان اللہ ما بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اگلی آیت اس کو بھی مشکلات القرآن میں احلِ علم نے شمار کیا ذرا اس مقام پر تشریح ایک سے زائد ممکن ہے مشکل پیش آتی ہے ایک ہی رائے جو اکثر مفسرین نے بیان فرمائی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ من کانا یظن اللہ ینصرہ الله جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ ان کی یعنی نبی علیہ السلام کی مدد نہیں کرے گا فِي الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ الْس تو ایسے شخص کو چاہیے ایک رسی آسمان کی طرف تان لے فمبل یخ پھر اسے کاٹ ڈالے فل یم بر پھر دیکھے ما یغید کہ کیا اس کی تدبیر اس چیز کو دور کر دے گی جو اسے غصہ دلا رہی ہے کیا مطلب جو یہ, یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا اس قدر وہ ہر دھرمی پر آ چکا یہ شخص تو کیا کرے تدبیر کر لے وہ کیا ایک رسی لٹکائے اپنے گلے میں پندا ڈالے اپنے آپ کو ہلاک کر لے تو اپنا ہی نقصان کرے گا پیغمبر کا تو نقصان ہو نہیں سکتا کتنا ہی جلے اور بنے اور کتنا تجھے تیش آئے پیغمبر کی بات جو پھیل رہی اس سے لا جتن کر لے تو مر بھی جائے گا یہ کام رکے گا نہیں یہ ایک رائے ہے جو اکثر مفسری نے بیان فرمائی اللَّهُ آيَاتِ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اتارا روشن آیات کی صورت میں وَأَنَّ اللَّهَ مَن يُرِيد اور بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے گروہوں کا بیان آ رہا ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو ساب ستارہ پرس ایک رائے ہے اور جو نصارہ ہوئے اور آتش پرس اور شر کرنے والے اللہ, شہید شہید بے شک اللہ ہر ہر ہر پر از خود گواہ علام دور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے جو کوئی بھی اسمانوں میں اور جو کوئی بھی زمین میں ہے وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرُ مِنَمْ نَاسُ اور سورج اور چان اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے انسان بھی اسی کو سجدہ کرتے ہیں وَكَثِيرُ الْحَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ اور بہت سے ایسے ہیں کہ ثابت ہو گیا ان پر عذاب وَمَن يُحِنِ اللَّهُ ف اور جسے جس اللہ سبحانہ تعالیٰ دلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ان اللہ فالما شاہ بے شک اللہ سبحانہ و جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے یہ آئے سجدہ ہے سجدہ ادا کر لیجیے اگلی آیات بہت خطرناک بہت شدید بیان ہے سخت عذاب کے بیان کے حوالے سے یہ آیات ہیں اشارہ پہلے آیا جو کہتے ہیں مولوی ڈراتے ہیں خدا کی قسم ہمارا قرآن کو پڑھیں ہم بھول جائیں گے مولویوں کو جو آپ کے میرے رب نے جو رحمان اور رحیم اور کریم اور آفور غفار ہے اس اللہ نے بھی ڈرایا ہمارے بھلے کے لیے شدید ترین الفاظ ہادان یہ دو فریق ہیں انہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا فل لدین کفارو لوگوں نے کفر کیا لہم کتیات لہم فیاب و منات ان کے لیے آگ کے کپڑے تیار کیے گئے ہیں سور ابراہیم میں تھا گندگ یا تار کول یہاں آگ کے کپڑے گندک سے بھی بھڑکتی آگ تارکول سے بھی بھڑکتی آگ اور کپڑے بھی کس کے ہیں آگ کے یُسَبُّ مِن فَوْقِ فوق روسیم ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا یو سر مَا فِي بتون جلوت اس سے پگھل جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیں بھی ولحم مقام حدید اور ان کے لوہے کے ہتھوڑے ہیں کُ لما اور جو منہا من غم من جب بھی وہ غم کے مارے اس سے نکلنا چاہیں گے اوی دو فی اسی میں لوٹا دیے جائیں گے وضوخو عذاب الحریق اور کہا جائے گا جلنے کے عذاب کو چکھو اللہ اکبر اللہم اجرنا من اللہ اجر نامار من النار اے اللہ سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ سرما آگ کے کپڑے سروں پر کھولتا پانی جلے گا جو کچھ پیٹوں میں ہے اور کھالے بھی سور نسا چھپن میں تھا بار بار کھال دیں گے لوہے کے ہتوڑوں سے مارا جائے گا کچھ ہتوڑوں کا ذکر ہے آداب خبر کے تعلق سے کبھی وہ وہ حدیث پیش کروں گا ابو داؤد شریف کی یہ جہنم کے ہتھوڑوں کا بیان نکلنا چاہیں گے تو پھل ٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جلنے کے عذاب کو چکھو یہ ہے اللہ کا کلام جو جہنم کے عذابوں کا بھی ذکر کرتا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے مگر یہی ہے اللہ کا کلام جو فوراً جنت کا ذکر بھی کرتا ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک کیے اللہ ان کو باغات میں داخل فرمائے گا تجریح جن کے نیچے سے نہرے جاری ہیں اس میں انہیں سونے کی کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے بلی باسو حریر اور اس میں قلبہ ریشن کا ہوگا پہلے بھی ذکر آ چکا اللهم انا نسالک جنۃ الفردوس اے اللہ ہم سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں جنت بھی تین دفعہ مانگ لیں اللهم انا نسالک جنۃ الفردوس اللهم انا نسالک جنت الفردوس اللهم انا نسالک جنۃ الفردوس وہ ہودو ال الطیب من القول ان انہیں ہدایت دی جائے گی پاکیزہ بات کی وہ ہودو ال صراط الحمین اور ہدایت دی جائے گی تعریف والے اللہ سبحانہ و کے راستے کی طرف ان بلکہ انہیں ہدایت دی گئی پاکیز آباد کی طرف اور ہدایت دی گئی تعریفوں کے لائق اللہ کے راستے کی طرف اللہمہ دینا صراط المستقیم اللہ ہم سب کو صراط المستقیم پر مزید ہدایت اور استقامت نصیب فرما یہ چوبیس آیات میں آخرت کا بیان مکمل ہوا اب کچھ بیان آئے گا آیت نمبر سینتیس تک اس میں حج کا تھوڑا سا ذکر اشارتن اور قربانی کا ذکر اشارت نہیں بلکہ حج کا ذکر بھی ہے اور قربانی کا بیان بھی یہ مکی دور کے مدنی مضامین ہے جس کے ابتدام میں ذکر ہوا تھا ان اللہ کفر وسن سبش جن لوگوں نے کفر کیا روکتے رہے اللہ کے وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے بل مسجد الحرام اور مسجد حرام سے اللہ جان ناس سوا ان فی جس سے ہم نے مقرر کیا ہے تمام لوگوں کے لیے اس میں رہنے والے اور پردیش سے آنے والے حقوق میں برابر ہیں یہ تفسیر پڑھیے گا کبھی بڑے اہم مسائل ہیں اس کے اندر کیا ایک تو کفار کا بیان ہو رہا ہے لیکن ایک نقطۂ درمیان میں کیا ہے وہ مسجد حرام کا ذکر ہوا سب کے لئے یکساں ہے اس میں رہنے والے بھی اور باہر سے آنے والے بھی اور مسجد حرام سے پھر اہل نے حدود حرم کو بھی مراد لیا پھر مناسب حج کے مقامات کو بھی مراد لیا ہے مکہ مکرمہ میں حرم شریف تو ہے ہی ہے یعنی مسجد حرام تو ہے ہی ہے پھر حج کے مناسب کے مقامات مینا ہو مضلیفہ ہو عرفات ہو ان مناسب کے مقامات اور یہ مسجد حرام سارے مسلمان کا برابر کا حق ہے یہ جو پسندیدہ اس کے اوپر جو لے دے ہو رہی ہے اور مہنگے سے مہنگے کیا جا رہا ہے کوئی اچھی بات نہیں اس پہلو سے فقہا کی بہت ٹھیک ٹھاک آرا بھی ہے تفیم القرآن بھی پڑھے مولانا مودود کی علی کی اور حضرات کی بھی اور سعودی حکومت کو اس گوشے میں خاصی محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ حج کے مناسب کے مقامات میں دیکھو پروٹوکولز کے معاملات نہ ہوں یہ ایک اشارہ اس مقام پر ہے باقی بیان کس کا ہو رہا ہے وہ کفر کرنے والے اللہ کی راہ سے روکنے والے مسجد حرام سے روکنے والوں کا وم یورحاد اور جو اس میں ظلم کرتے ہوئے گمراہی کا ارادہ کرے گا نُذِقو من عذاب اور یاد کرو جب ہم ابراہیم کے لیے خان کی جگہ کو مقرر کر دیا اور حکم دیا اللہ تو شریک بی شع میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ان کا ذکر کر کے دعوت مشکی نے مکہ کو بھی دی جا رہی توحین کی گھر کو پاک رکھنا طاف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکو سجود کرنے والوں کے لیے سورہ البقرہ میں بھی یہ بات آئی تھی قیام سے مراد جو ہے وہ احتکاف کرنا بھی ہے فرض نماز کے بعد اہم ترین عبادت طواف اللہ کے گھر کا اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے سعادت عطا فرمائے جائے اور اس کے بعد پھر احتکاب کرنا اور اس کے بعد نقل ادا کرنا نماز وہ ازبن فن سب الحجی اتو کا اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو ابراہیم کہ وہ تمہارے پاس پیدل بھی آئیں گے وعلا کلی وتی مِن کلی فجین عمیق اور دبلی اونٹنیوں پر بھی آئیں گے وہ چلی آئیں گی ہر دور دراز کے علاقے راستے سے پہلے تو اونٹنیوں پر آنے کا معاملہ دنیا بھر سے جہاز کے جہاز چلے آ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام عرض کی روایات میں ذکر آتا ہے اللہ آواز لگاؤں گا کون آئے گا اللہ نے کہا آواز لگانا تمہارا کام بندے بھیجنا ہمارا کام اتنے بندے چلے آ رہے ہیں کہ وہ کوٹا لگانا پڑتا ہے سارے پہنچیں گے تو ہمارے لیے مشکل پڑ جائے گی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں بندوں کے لیے انتظامی معاملات مشکل پڑ جائیں گے تم آواز لگاؤ بندے بھیجنا ہمارا کام کاہی کے لیے آئے لیشدو منافع تاکہ وہ اپنے فائدے کے مقام پر آئیں فوائد حاصل کریں روحانی بھی ہیں جسمانی بھی ہیں انفرادی بھی ہیں اجتماعی بھی ہیں دنیا کے بھی ہیں اور آخرت کے بھی ہیں معاشرتی بھی ہیں معاشی بھی ہیں سیاسی بھی ہیں تعلق مع اللہ کے بھی ہیں مقفرت کے بھی ہیں برکات کے بھی ہیں آخرت کو پالنے کے بھی ہیں کل کی کامیابی کے بھی یہ سارے فوائد اللہ نے رکھے چاہیے کہ وہ آئیں اپنے فائدوں کو لینے کے لیے وید گروسم اللہ عاطی ایام معلومات اور وہ اللہ کا نام لے مقررہ دنوں میں علامہ مِن اُن مویشی پر جو ہم نے انہیں عطا کیے ہیں یہ ایام قربانی کا بیان ہو رہا ہے قرآن نے ذکر نہیں کیا سنت نے بتایا کہ کن دنوں میں قربانی کی جائے گی فکلو مینہا وات عمل فقیر <سَلْفَقِيه> بس ان میں سے تم خود بھی کھاؤ اور بدحال محتاج کو بھی کھلاؤ پھر چاہیے کہ وہ اپنے میل کو،, چیل کو دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں ولی بل بئی تل آتی اور قدیم گھر یعنی اللہ کے گھر کا طواف کریں یہ جو دس کو قربانیاں پیش کرتے ہیں جانچ اس کے بعد پھر وہ احرام کی پابندی ختم پہ تواف زیارت ادا کیا جاتا ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے ذالک یہ تو ہے حکم ومئی عظم حرمات اللہ جو اللہ کے شاعر اللہ کی حرمتوں کا کی احترام کرے تعظیم کرے فہوا خیرو لہو عند ربی پس وہ اس کے رب کے نزدیک بہت بہتر ہے یہ نشانیاں ہیں اللہ کے احکام اللہ کے شاعر ان کی تعظیم کرنا ضروری صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے وہاں بھی ذکر آیا ہے تالبقره میں وہ اوحدن لکم الانعام الا ما يتلى عليكم فجتنبوا رجس المد الاوثان وجهتنم قول اور تمہارے لئے مویشی حلال قرار دیے گئے سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں کیا حرام ہے وہ بتا دیا گیا باقی حلال پس بچو بتوں کی گندگی سے اور بچو جھوٹی بات سے جھوٹ اتنا گندا معاملہ ہے کہ بتوں کے بچنے بتوں سے بچنے اور جھوٹ سے بچنے کا حکم ساتھ ساتھ دیا جا رہا ہے اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے <تصفح> <تصفح> اللہ کے لئے یقصو ہوتے ہوئے غیر بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے يشرق جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گو آسمان سے گر گیا فتخ پرندے اچھک لے جاتے ہیں اور تہوی بھی مکان کو یا پھینک دیتی ہے کو ہوا دور دراز کی جگہ میں آسمان سے گرا وہ برباد ہو گیا جو شرک میں پڑا وہ بھی برباد ہو گیا ادھر, ادھر گاڑی گا گا ہو جائے یہ پنڈت ہو, ہو جائے یہ پیر مجھ سے راضی ہو جائے جھوٹے پیروں کی بات کر رہا ہوں یہ پجاری استاد محتم ڈاک کہتے تھے یہ سارے پیسے ہی میں کہیں گے تو तो پی, پی بن جائے گا وہ لیکن اردو میں کہوہت है पंडित ہے پجاری ہے پیر ہے جھوٹے پیروں کی بات ہو رہی ان کے حتے لگے گا برباد ہو جائے گا عقیدہ دنیا اور آخر بھی برباد ذالک یہ تو حکم ہے وَمَنِ يُعَذِمْ شَعَعِرَ اللَّهِ جو اللہ کے شعائر کی اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَ الْقُلُوَ تو یہ دلوں کے تقوا میں سے ہے اچھا بھئی اللہ کا یہ کلام قرآن کا نسخہ یہ بھی نشانی عدب واجب ہے یہ جو بالکل لائٹ موڈ میں پران پہ پر رکھ لیا پیر پہ رکھ لیا پیر کے پاس رکھ لیا یہ اچھی بات نہیں غلط بات ہے یہ اللہ کا کلام یہ بھی اللہ کی نشانی اس کا ادب ہم پر لازم اور واجب ہے اللہ کا گھر اس کا بھی ادب اللہ کی مساجد ان کا بھی ادب اینڈ سو آن یہ کیا ہے ان سب کا احترام کو دل میں تقوا ہے اور نہیں کر رہا تو اس کا مطلب دل میں تقوا نہیں فإنها من تقبل خلوب یہ دلوں کے تقوام سے مویشیوں میں مدت تک فائدہ اٹھانا جائز ہے قربانی کا جانور ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو کوئی سواری کا معاملہ ہو گیا کرنی پڑ گئی کوئی دودھ استعمال کر لیا جائز ہے فما محل لہا الابئی تلاق پھر ان کے پہنچ کا مقام ہے قدیم گھر تک قدیم گھر کیوں کہا جا رہے ہیں سورہ ال عمران ایت 96 پہلے دن سے جو اللہ کا گھر مقرر چلا ہے وہ بکہ میں ہے مکہ مکرمہ میں اچھا یہ قربانی ایک تو ہے حج کی الگ وہ ہے تمتع کے اعتبار اس سے کہ ایک سفر میں आदमी عمرے کو حج کو جمع کر لیتا ہے عام طور پر تمتع ہی کا معاملہ کیا جاتا ہے جب ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں اور بقرائی کی قربانی وہ علیحدہ سنت ابراہیم اس کا ذکر اب آیا چاہتا ہے ایک رکو اور پڑھنے انشاءاللہ ادا کریں گے. وَلِكُلِّ امت ان من اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی لیت من تاکہ وہ اللہ کا نام لے مرازبہ کرتے وقت عطا کی ہے قربانی کا حکم دیا ہے نا سنیے گا تو قربانی کریں گے آج کل کیا چل رہا ہے میں نے کھنڈا کولر لگا دیا ہے گرمی بہت چل رہی ہے بھائی لوگ پانی پیئیں گے بڑا لوگوں کو فائدہ ہوگا اس سال میں قربانی نہیں کر رہا اس سال میں قربانی نہیں کر رہی ایسے لچھے دھار فطرے چل رہے ہیں ہمارے مارکیٹ میں سنے نا آپ نے ارے بھائی کیا قربانیاں کر رہا یار یہ گوشت کھاتے کھاتے رہتے غریبوں کی مدد کرو یتیموں کی مدد کرو بات سنو تمہیں اللہ کا دینی ملا ہے سارے کاموں کے لیے یہ اربوں روپئے تم برباد کرتے ہو ٹبیکو کے اوپر مباکو پر اربوں روپے برباد کرنے نہیں کر رہے ہم لوگ بند کرو اس کو یہ فلمیں ڈرامے ناچ گانے جس سے تم نے پوری قوم کا दिया ناس کر دیا ہے اربوں روپے کھپا رہے اس کے اوپر بند کرو اس کو اس کے ختم کرنے کی بات کیوں نہیں کرتے ہو بڑے اموشنل انداز میں یتیم بہت ہے ہمارے معاشرے میں بیوائیں بہت ہیں ہمارے معاشرے میں ارے ان کا بھلا ہونا چاہیے چھوڑ دو قربانی کیوں چھوڑے قربانی اللہ کہتا ہے یہی کرنا پڑے گا فلاح ہو اسلم اس کے سامنے اور سب سے بڑی بات یہ تو اللہ کا حکم اور ساتھ ایک اور بڑی بات حضور کی حدیث حدیثی شریف کی روایت یوم یومر قربانی کے دن سنیے چپٹر کلوز نا قربانی کے دن بندے کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قربانی کے جانور کے خون کے بہائے جانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں تم کر رہے تھے پچاس ہزار کا بکرا تم پانچ کروڑ بھی دے دو کسی یتیم خانے میں یہ پسند نہیں اللہ کو پچیس ہزار کا بکرہ کرو وہی پسند ہے کیا قربانی کے دن کوئی عمل اللہ کے نزدیک بندے کا قربانی کے جانور کے خون کے بہائے جانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے باقی تحریکیں چلاؤ غریبوں کے لیے یتیم سب کرو اور جن ظالموں نے قوم قوم کو لوٹا ان کے ہاتھ پکڑو بلکہ توڑنے پڑے تو توڑو نکلواؤ قوم کا پیسہ اللہ کا دن تمہیں کیوں نظر آتا ہے کہ ساری رعایتیں تمہیں وہاں چاہیے کھلواڑ کرنے اللہ کے دین کے ساتھ بھئی یہ جوابات بھی ذہن میں بٹھائیے آئے گا آپ کے پاس بھی میرے پاس بھی واٹس ایپ پر میسج بھائی میں نے پچھلے سال ایک کولر لگایا تھا ماشاءاللہ بڑے لوگوں نے پانی پیا تم بھی کولر لگا لو اس سال کیوں لگائے کولر بھائی قربانی کے دن قربانی کریں گے کولر لگاؤ ادروائز چھوڑو شادی بیاہ کے فضول خرچے ہاں ہر چھ مہینے پہ نیا برانڈیڈ موبائل تمہیں اسمارٹ فون چاہیے چھوڑو چار کیا دس کولر لگا دو قربانی کے حکم کے اوپر تم کیوں اعتراض و بحث کرتے ہو آ یہ ہے جو بادل جواب ہمیں دینا چاہیے اور حضور کی حدیث بھی سامنے آ گئی علیہ السلام وبشری المخبین اور نبی علیہ السلام آج ہی اختیار کرنے والوں کو بشارت دے الله اللہ, اللہ اکبر ایمان والوں کے صفات جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجیرت قلوب ان کے دل ڈر جاتے ہیں صوابدین علامہ صبر کرنے والے اس پر جو نے تکلیف پہنچے اور یا مشکل اور آزمائش اور وہ نماز پڑھنے والے ہیں نماز قائم کرنے والے ہیں و مم نا رزقناهم ينافقون اور جو ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں بل بضنا جعلناها لكم من شعائر الله اور خربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے مقرر کیے خود اونٹ اللہ کی کتنی بڑی نعمت افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وہ صحرا کا جهاز بھی اب اس کے پورے جسم کا پوسٹ مارٹم کریں تو کیا میکنزم اللہ تعالی نے رکھا تفصیل کا موقع نہیں سرچ کریں کتنا کچھ ملے گا لیکن یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے لکم فی خیر تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے فائدہ ہے فرد کرسم اللہ علیہ ثواب بس اللہ کا نام لو ذبا کرتے وقت ان پر قطار باندھ کر یاد آ رہی ہے کوئی قطار حضور نے سو اونٹ پیش کی اللہ کے رام نے تریسٹ اپنے مبارک ہاتھوں سے زبہ کیے باقیہ کتنے بچے دی سینتیس وہ سیدنا علی نے ناہر کیے رضی اللہ تعالی عنہ اور اونٹ قطار میں کھڑے ہیں اور وہ اونٹ بھی کتنے خوش نصیب تھے نا ہر ایک اپنی گردن پیش کر رہا ہے ایک یہ صف ہے سنیے گا ایک یہ صف ہے جانوروں کی تم اللہ کی راہ میں پیش کر رہا ایک وہ صف ہوگی اللہ کو جو پسند ہے اللہ اکبر ان اللہ ہی اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں سفے باندھ کر جنگ کرتے ہیں جب موقع آ جائے وہ مسلمان افواج ہوں کبھی موقع ہے تو کھڑی ہوں وہ آپ مسلمانوں کو موقع ملے وقت آئے اور پکار لگے تو کھڑے ہوں شہادت کی تمنا تو ہونی چاہیے نا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ وہ موقع عطا فرمائے اور ایک اور بات یہ قربانی کا جانور کسی نے پچاس ہزار کا لیا کسی نے لاکھ ڈیڑھ لاکھ کا لیا آج یہ گردن تمہارے ہاتھ میں تم نے ذبح کیا کس کے لیے اللہ کے لیے یہ گردن کس کی اس کا مالک کون ہے ہاں تمنا تو رکھو کہ اس کا وقت آئے تم اللہ کے راستے میں اپنی گردن کو پیش کرتا ہوں اللہ شہادت اللہ اپنی راہ میں ہمیں شہادت کا رتباطا فرما فی راوہ جب اج جنوبا پھر ان کے جب پہلو زمین پر لگ جائیں یعنی زبا نحر ہونے کے بعد فکل امینا تو خود بھی ان میں سکھاؤ سوال نہ کرنے والوں کو بھی کھلاؤ بل اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ اس سے نتیجہ نکلتا ہے پسندیدہ کہ تین حصے کر لیں خود بھی کھائیں دوست اباب رشتے داروں کو بھی کھلائیں اور غرباء کو بھی اچھا یہ تین حصے گن کر 33.33% .33 ضروری نہیں آپ کے میرے گھر میں ویسے ہی خوشحالی ہے تھوڑا رکھیں باقی دے دیں یا کسی کے رشتے دار زیادہ مستحق ہے تو 70% پرسینٹ دے دیں ضرورت مند ہے اور کسی کے علاقے شہر میں غربہ زیادہ ہیں تو بھئی 90% وہاں پر دے دیں یہ نہیں کہ گن کر وہ دینا ہے اور قربانیوں کو پی آر کا ذریعہ نہ بنائیں ران جو وہ سیٹ صاحب کے گھر جائے گی وہ چھی چھیڑ جیب کے گھر پہ جائیں گے نہ نہ ایسا نہ کرے لیکن یہ پسندیدہ کہ تین حصے کر کے تو خود بھی کھا سکتے ہو اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مستخر کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو مکہ میں لیکن بہرحال دو تین باتیں میں بات کروں اگلی ایک تو آئے میں آ رہی ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے مستخر کر دیا آپ اللہ کی شان کریمی دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ صحرا میں ایک اونٹ کی نکیل پکڑتا ہے اور پیچھے دس پندرہ بیس پچاس کا ریور چلا آتا ہے وہ مو بھی کھول دے تو بچہ بگ جائے گا اللہ نے تابے کر دیا ایک نکیل پکڑی سارا ریور پیچھے چلا ہے کہ نہیں اللہ نے تمہارے تابع کیے سب کچھ تمہارے لیے ہے لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو اب کرکس اف دا میٹر یہ قربانیوں کا حاصل کیا نکلنا چاہیے اللہ تعالی قربانیوں کے تقاضا تم سے کیوں کر رہا ہے فرمایا کہ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولا كيانل التقوى منكم اللہ کو خون نہیں پہنچتا اللہ کو ان جانوروں کا گوش نہیں پہنچتا ولا دماغ ہوا اور خون نہیں پہنچتا وہ زمانے جہلیت میں تھے وہ زبا کرتے جانوروں کو تو خون جو ہے وہ پھینکتے تھے کعبے کی دیوار پر لا کر چھڑکتے تھے کہ شاید اس سے کچھ تقرب ملے گا نا نا اللہ کو نہ گوش چاہیے نہ خون چاہیے بلا کی نہ لوہ تقواہ تمہارا تقوی چاہیے دلوں میں جذبات کیا ہے احساسات کیا ہے ارادے کیا ہے کزال کا خرا اسی طرح ہم نے نے ان جانوروں کو تمہارے نے مستقر کیا تمہارے زیر فرما کر دیا لی تو کبر اللہ عالما تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی تک ہیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر ولیم ذبا کرتے تو اللہ اکبر ایک اللہ اکبر ہے یہ زبان سے کہنا اور ایک اللہ اکبر ہے اللہ کی بڑائی کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنا اس کے لیے کل گردن بھی پیش کرنے کا موقع ہے تو تیار رہنا یہ ہے رب کی بڑائی کا نفاذ محسن اور اے نبی عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو مشارت دے دیجیے آ منو بے شک اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آہل ایمان سے دشمنوں کے ضرر کو دور کرتا ہے اللہ حفاظت فرماتا ایمان والوں کی ام اللہ لا يحب كل خوان کفور بے شک اللہ تعالی کسی دگا باس کسی نا شکرے کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں بیٹھے اتنا تو تھوڑی سی دعا کرتے ہیں اور ایک اعلان یہ ہے کہ کل کی نشیش میں سورہ حج کا آخری رکو بہت اہم ہے سورہ مینون کا پہلا رکو ایمان والوں کی صفات کے تعلق سے بہت اہم ہے اور کل سورہ نور آئے گی اور سورہ نور عورتوں کو پڑھانے کی حضور نے تلقین کی ہے خواتین کو لے کر آئیے بیٹیوں کو ماؤں کو بہنوں کو آئیے ان کی لیے قرآن میں کیا تعلیم ہمارے گھروں کے لیے کیا تعلیم بہت بہت اہم صورت ہے نور کل اس کا انشاء اللہ تعالیٰ ہم مطالعہ کریں گے صلی الرحمن الرحیم اللّہ مسّلہ وسلم علیہ نبیّا محمد عبناطّب المنا انَََََََََّ کا انتصمیر علیم متب علنا کا انتط طرح اے اللہ ہم سب کی مففرت فرما ہمارے ماں باپ کی ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مففرت فرما اللہ یہ ماہ مبارک یہ گزرا چاہتا ہے اللّہ ہم اس کی قدر کی توفیق دے اے اللہ ہماری حقیق سی محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے اے اللہ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے اور کا مغفرت کا جہنم سے آزادی کا جنت الفردوس میں داخلے کا ذریعہ بنا دے اے اللہ ہمارے تمام ارفمین کی مفرت فرما تمام بیماروں کو ایمان کے ساتھ عطا فرما اے اللہ دنیا بھر میں ہمارے مسلمان بھائی بہنیں جہاں کے مظلوم میں اللہ سب کی پردہ غیب سے مدد فرما اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما اے اللہ قرآن کریم سے تعلق کی مضبوطی نصیف فرما اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما اے اللہ قیامت کی ذلت سے رسوئی سے مچا اے اللہ نبی مکرم علیہ السلام کی شفاط نصیب فرما ان کے ہاتھوں جام کوتھر پینا نصیب فرما اللهم يا رضا اطلب الديدار هم سبكو عطا فرما وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا احمر واحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ايها الناس قد جاءتكم اوعظه من ربكم وشفاء وشفاء لما في الصدور <تصفيق> مهدا وهدى وَرَحْمَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مُّنْذِرَةٌ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ, وشفاء لِّمَا في وهدى ورحمة للمؤمنين قل بقفل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون